والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ينبئکم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدکم الموت توفاه رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله العظيم وبشراہلی صدری و یسر علی امری وحلت ملسانی بہلی امین يا رب العالمین بندہ کس حد تک صاحب اختیار ہے اور کس حد تک مجبور ہے یہ ہمارے یہاں یہ موضوع کافی باعث جدل رہا بعض فرقوں کے یہاں ہمارے ماضی میں معتزلہ اور مرجیا وغیرہ جو فرقے تھے بعض کے یہاں انسان بالکل مجبور ہے اور اس نے وہی کرنا ہے وہی کردار جو اس کے لیے کہانی لکھنے والے نے لکھ دیا ہے وہ وہ کردار کر رہا ہے اور جتنی خوبی سے اس کردار کو ادا کرے گا اتنا ہی اس کو معاوضہ ملے بعض کے نزدیک وہ کلی طور پر صاحب اختیار دو چاہے کر سکتے ہیں. یہ دو انتہائیں اور دونوں گمراہی رستہ بین بین نہ تو کسی انسان کو اتنا مجبور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ پتھر بن گیا ہو اس کے اپنی کوئی مرضی نہ رہی ہو کوئی اختیار کوئی سوچ کوئی ارادہ نہ رہا اور نہ اس کو شترے بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے وہ کر لے اس کے چاہنے کا بدلہ اسے ملے گا چاہے وہ کر سکے اسے یا نہ کر سکے اللہ تعالی اپنی کسی حکمت کے تحت اس کی چاہت اس کے ارادے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے موقع نہ آنے دے اللہ تعالیٰ لیکن بہرحال اس نے جو نیت کی ہے ملام بنیاد اسے اس کا بدلہ پورا ملے گا اللہ تعالی کی کے دو ارادے ایک ہے ارادت التقوینی یا ارادت القنی کون کی جمع کون ہیں؟ کائنات جس کو کہتے انگلش میں اس کو کہتے ہیں، یونیورسل ویل دوسرا ہے اللہ کا ارادہ ارادت الشرعیہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جوڈیشل ول ارادت القونیہ جو ہے یونیورسل ویل اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر ہو جائے یہ ہے ارادت القونی یونیورسل ون زمین کا اس نے جو روٹ مقرر کر دیا سورج کی جو ٹائمنگز اس نے مقرر کر دی اس ٹائم پہ فرمایا شمس وال کا مرا اسبانا لیتا مدنی صاحب سورج اور چاند کو اس نے خوشبانہ حساب کتاب سے مقرر کیا ہے کیا اولی تالم وادی ناول تاکہ تم حساب کتاب لگا سکو اگر سورج اور چاند کی ٹائمنگ مقرر نہ ہوتی تو ذرا ہمارے حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جاتی کوئی بھروسہ ہی نہیں ہو سکتا کل نہ سورج چڑھے ہو سکتا ہے کل لیٹ ہو جائے تو ہمارا حساب کتاب تو خراب ہو ہم نے ان کو وشم س والا ان کو ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ بڑی گہری ٹیکنیکل ویل کے ساتھ اور اسکل کے ساتھ اس کو ہم نے بنایا تاکہ لیتا عدد السنین والحساب حساب تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا حساب رکھ سکو آج ہمارے پاس حساب ہے ہم اگر آج سے دس ہزار سال پہلے کا بھی دن دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو کون سا دن تھا اور فلاں دن کو کون سی تاریخ تھی اس لیے ہمیں یقین ہے کہ سورج اس دن اسی حساب سے آیا ہوگا جس حساب سے اللہ تعالی نے اس کو بنایا یہ ہے یونیورسل ویل ہم آکسیجن سے سانس لیتے ہیں زندہ ہے یہ یونیورسل ویل ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں تو کاربن ڈائی آکسائڈ سے زندہ رہوں گا مجھے آکسیجن نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ اپنی آکسیجن اپنے پاس رکھ لیں یہ یونیورسل ویل جو ہے اس کی جوڈیشل ویل ارادت القونی وہ مشروط ہے اس میں تمہیں اختیار نماز روزہ زکوت حج یہ ارادت الشرعی ہے یہ جڈیشل ول اگر تم ایسے کرو گے تو تمہیں اتنا اجر مل جائے یعنی کہ اگر تم سانس لو گے سے تو تمہیں اتنے حج کا سواب ہے نہیں یہ تو یونیورسل ول ہے تمہارا باپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا لہذا ازر کوئی نہیں ہے تم مجبور ہو اجر کوئی نہیں ارادہ الشرعیہ مشروط ہے اس میں تم اختیار ہے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو لیکن تم نہ بھی پڑھو اس کا تمہیں اس کی سزا ملے گی اس لیے کہ اختیار دیا گیا لہٰذا سزا ملے گی اور پڑھو گے تو اجر ملے گا اس لیے کہ اختیار دیا گیا تھا کہ نہ بھی پڑھو تو بھی تم یہ کام کر سکتے قرآن حکیم میں اس کی مثالیں ہیں سورہ معدہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے ایک حکم دیا ادخل الرد المقدس بلّہ اس ارد مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کاتا بدلا رجسٹری ہو گئی ہے کہتا بدلاؤ اب اگر اللہ نے یہ اپنے ارادت القونیہ کے تحت لکھی ہوتی اللہ کی یونیورسل ویل ہوتی کہ بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر لیں تو وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے فی ای حال من احوال انہیں وہ کرنا پڑتا اللہ نے لکھا ہے لیکن اللہ نے اس کو ارادت الشرعیہ کے تحت لکھا جڈیشل اگر جہاد کرو گے مشروط شروع کر دیا اگر جہاد کرو گے مل جائے انہوں نے وہ شرط پوری نہیں کی چالیس سال کے لیے حرام ہو گئے تو پھر وہ کاتاب اللہ کہاں گیا تفاصر میں کہتے ہیں یہ اس لیے لے شجم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو انکریج کرے وہ بھارے ان کو جہاد پر کے بس دکھ دی گئی ہے بس تمہارے لیکن کیونکہ انہوں نے وہ شرط پوری نہیں کی جہاد نہیں کیا کالا انہا مرمت علیہ حرام ہو گئی تو کاتاب منسوخ ہو گیا کہ نہیں ہوگا کیوں منسوخ ہوا تم نے شرط پوری نہیں کی اگر جہاد کرو گے تو یہ تمہیں مل جائے گا اسی طریقے سے فرمایا انلم یا رو انا جالنا ہر امن آمینن کیا نیکا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا اب یہ جو امن والا بنایا جال نہ ہو ارادت تونیا کے تحت ہے یہ یونیورسل ویل کے تحت ہے یا جوڈیشل ویل کے تحت ہے اگر یہ یونیورسل ویل کے مطابق ہوتا کہ تحت اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہوتا تو کبھی بھی اس میں قتال نہ ہوتا فساد نہ ہو یہ اللہ تعالی نے اپنی جوڈیشن ویل کے تحت اس کو حرام ٹھہرایا محترم ٹھہرایا حکم دیا کہ اس میں فساد مت کرو لیکن تمہیں یہ بھی اختیار ہے کہ کر لو کر سکتے لہذا بڑے بڑے کتال ہوئے ہجریشود کو اکھاڑ کے لوگ لے گئے عراق میں بیس بائیس سال وہاں رہا حضرت عبداللہ اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں گیا تھا حجاد ابن یوسف وہیں پہ شہید ہوئے تو پھر انداز اللہ حیرمن عامن کہاں گیا اللہ تو کہہ رہا ہم نے اس کو حرم اور امن نہیں ملا زبیر کو امن نہیں ملا رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر کو کیوں اس لیے کہ وہ ارادت اللہ شرعی ہے اگر تم اس کے اس حکم کا پالن کرو گے اس کے حکم کو ابے کرو گے اس کے حکم کے مطابق چلو گے تو اس میں فساد نہیں کرو گے کہ رب نے اس کو امن والا بنا یہ دو ارادے ایک وہ ارادہ ہے جو ہمارے عمل کے ساتھ مشروط ہے اگر تم ایسے کرتے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جاتا اب جب ہمارے عمل کے ساتھ ایک چیز مشروط ہے تو ہم اسے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک چیز کو ہمارے ساتھ ورا القرآم فتح نہ براکات میں نہ سما اگر کریے والے بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہم آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے براکات کے ولا آل کتاب اگر کتاب والے ایمان لے آتے اور اقام طورات اول انجیلا وماضلا الہ میں رب ہیں لاقع ممن تخت ارج الحر یہ توات اور انجیل کو قائم کرتے ہو جو رب کی طرف سے نازل ہوئے اکماعت ان کے مطابق وہ چلتے تو ہم انہیں آسمان کے اوپر سے بھی کھلاتے لاقع منفوق ہی ممن تاختہ ارجول ہیں سروں کے اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف فرد جرم عائد کر رہا ہے اس کو کے خلاف چارج فریم کر رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ ایسا نہیں کیا لازا ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے تھے یہ تو ہو نہیں سکتا قیامت کے دن فرعون اٹھ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے لکھا وہ لوہ محفوظ میں میں مسلمان نہیں ہوں یہ مجھے سزا کس چیز کی ہے میرا اس میں کیا کسور ہے میرا باپ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا تھا میں تیرے ارادے سے لڑ سکتا تھا میں تیرے لکھے ہوئے کو بدل سکتا تھا نہیں آئی obey your order تو نے لکھا میں نے نہیں ہوا میں مسلمان تو نے کہا مسلمان نہیں ہوگا میں مسلمان نہیں ہوا سزا کس چیز کی اگر وہ چاہتا تو وہ مسلمان ہو سکتا تھا اسے اختیار دیا یہ اللہ تعالی نورا کشتی نہیں کر اور اس نے مسلمان ہو کر میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہہ دیا تھا حضرت بسال اسلام سے کہ جاؤ نرمی سے بات کرو اللہ تزک کرو یقا وہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے شاید اسے نصیحت آ جائے اور وہ ڈر جائے اب چونکہ بات کھل کر کہہ دی گئی لہذا اس کا اللہ تعالی نے ایک ثبوت بھی دیا ہے کہ دیکھو وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا فلما ادراک لگا رکھو کالا تو ایمان لے ہے اگر لیٹ لا سکتا تھا تو پہلے بھی لا سکتا تھا اس کی کیپبلٹی اس کی ابلٹی تو ثابت ہو گئی نہیں ایمان لا سکتا تھا آمن تو انحل اللہ جی آ محنت بھی بنو اسرائیل یہ کنایا ہے میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے یہ کنایا اور قابل قبول ہے یہ نہیں کہ ت نے اللہ کا نام نہیں لیا لہذا قبول نہیں قسم کھانے والے کہتے رب کعبہ کی قسم کے اللہ کا نام لیا اس نے اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا وہ کہتا میں رب کعبہ پر ایمان لایا میں رب موسا پر ایمان لایا وہ جادوگر جو تھے وہ کس پر ایمان لائے تھے کالو آمنا ببلا رب رب موسا و ہارون انہوں نے دو آدمیوں کو مینشن کیا پھر نے تو پورے بنیس رئی کو مینشن کر دیا میں ان کے راہ پر ایمان لایا جس پر وہ ایمان لائے آل انٹس ٹو لیٹ وقد وقت قبل وكنت من المفصین بہت لیٹ ہو گئے صاحب تو ثابت کر دیا کہ وہ ایمان لا سکتا تھا بعد میں لا سکتا تھا تو پہلے بھی لا سکتا تو اللہ تعالی کے دو ارادے میں نے آپ کے سامنے رکھے یونیورسل ویل ارادہ القونیہ جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس نے ہمیں کہاں پیدا کرنا ہے یہ اس کا ارادہ تلقنیا ہے کس کے گھر پیدا کرنا ہے ہمیں پاکستان میں پیدا کرنا ہے ہندوستان میں پیدا کرنا ہے سعودی عرب میں پیدا کرنا ہے امریکہ میں پیدا کرنا ہے کس کے گھر میں جس کے گھر میں اس نے چاہا پیدا کرنا نہ ہم قوم سلیکٹ کر سکے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے جس خاندان میں اس نے چاہا اس خاندان میں اس نے پیدا کیا اب ہم گلے کرتے ہیں برادری بڑی بری ہے فلاں ہے ہے برادری اس برادری میں آپ کو کس نے پیدا یہ ہم نے خود درخواستیں دے کے فرمایا کہ فلاں کو میرا مامو بنا دینا فلان کو میرا چچا بنا دینا یہ ہماری سلیکشن نہیں ہے یہ کس کی سلیکشن ہے اللہ کی اور اللہ کی سلیکشن پہ تنقید نہیں کرتی رشتہ دار دیکھو گے تو میں سمجھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے بات تھائی کوئی نکال دیا بھر اپنے یتیم بتیجے کو ابولابتا ہے پرانے حکیم میں جو مطالبے یہ کر دو تو ایمان لائیں گے یہ کر دو تو ایمان لائیں ہمارے سامنے نر نکال کے لے آؤ آو. ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دو آسمان پہ چڑھ جاؤ تب مانیں گے یہ سارے مطالبے حضور کے رشتہ داروں کے تیرا امتحان اس میں ہے تیرا امتحان اس برادری میں رکھا گیا اس نے چنا یہ تیری کمائی کب مرنا ہے یہ ارادت اللہ کا ہے اللہ کا یہ یونیورسل ول ہے کہ ہم نے کہاں کس جگہ مرنا ہے وی کڈ ناٹ ٹوائلٹ اٹ کچھ بھی ہو جائے ہم ڈاکٹر بن جائیں ہم اسپیشلسٹ بن جائیں لیکن ہم اللہ کے اس یونیورسل ویل کی کہ ہم نے کب مرنا ہے کبھی بھی ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے یہ یونیورسل ویل نماز کے وقت میں ادھر ادھر کر سکتے ہیں ٹانگے پسارے لی ٹرے بعد میں اپنی جا کے پڑھیں گے دو چار آدمی پکڑے دوسری جماعت کروا لیں گے یہ ارادہ تو شرعی ہے اذان دی گئی ہے بلایا گیا آ جاؤ لیکن نہ آنا بھی تمہارے اختیار میں ہم اپنے پر جب کمبل گھسیٹتے ہیں تو فرشتہ نہیں گھسیٹ کے ہمارے اوپر دیکھا ہم اپنے ہاتھوں سے گھسیٹ کر لیکن ماتھ کا وقت وہ یونیورسل ویل سب کچھ ہو گیا ہے بندے کا خروج بھی لگ گیا بورڈنگ پاس مل گیا خروج لگ گیا جا کے جہاز میں بیٹھ گیا بیلٹ باندھ لی اس نے دروازے جہاز کے بند ہو گئے جہاز کو ٹو کر کے رن وے کی طرف اس کا منہ کیا جا رہا ہے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہفتے سے بھی کم جوان آدمی ہے مر گئے ایئرپورٹ پربوزہ بھی ایئرپورٹ عید منانے جا رہا تھا کوئی سے پتا تھا یہ ہے یونیورسل ویل جو ارادہ تو شرعیہ اس میں اختیار دیا اور اگر اختیار نہ دیا جاتا یعنی اگر فرآن کو ایمان لانے کا اختیار نہ دیا جاتا اسے مجبور کیا جاتا کہ رب نے تیرے لیے لکھ دیا تمہیں کافر مرنا ہے تم کافر مرو گے تو موسا علیہ السلام کو اس کے پاس جانا اور لمبی لمبی تقریریں کرنا ڈرامہ بازی تھی یا نہیں تھی موسا علیہ السلام کو یہ کہنا کہ جاؤ شاید وہ اللہ اللہ ہو یا تذکر ہو یق محاذ اللہ سما مہاض اللہ یہ علیہ السلام کو گولی نہیں دی جا رہی پھر اگر فران کا ایمان لانے کا اختیار سلب کر لیا گیا تھا پھر تو خام خام علیہ السلام کا ٹائم ضائع کیا گیا نہیں یہ ایک اصول ہے ایتھیکل سائنس میں کانٹ کا ایک کول نقل کیا گیا ہے دیکھیے ہم تو سرے تسلیم خام کر دیتے ہیں ایک بات سنی سرے تسلیم خام ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں آپ ان کے ذہنوں پر پیرے نہیں بٹھا سکتے کانٹ کہتا ہے دیئر وڈ بی نو میننگ انٹ اف اٹ وار ناٹ اے کمپنی بائی اے کین جب تک کوئی کر نہیں سکتا اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ اسے ایسا کرنا چاہیے دیر ووڈ بی نو میننگ نت. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اندھے کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تم اسے کہتے دیکھو اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں, تم کہتے ہو دوڑو اس کا کیا مطلب ہے نبیوں کو بھیجنا اور کہنا کہ ایمان لاؤ جب جو وہ ایمان نہیں لا سکتا لہذا جہاں تقاضا کیا جاتا ہے وہاں اس کی کیپبلٹی ہونی چاہیے اٹ شوڈ بی اے کمپنیڈ اگر وہ کر سکتا تو اس سے کہا جائے گا یہ کرو لا کلف اللہ نفسن اللہ وس دوسری بات یہ کہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے آپ اس کے بالکل اس کے آپوزٹ سے سمجھیے اسی بات کہ اگر کسی بات سے کسی بات کا کسی آدمی سے خدشہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرنا ایسا مت کرنا اگر وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس کے تک کسی اندر سے یہ کہنا دیکھو ہے بد نظری نہیں کرنا بھائی وہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں یہ تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کبھی بھی کوئی کام بات نہیں کرتا اس کا مقصد ہوتا اندھے کو یہ کہنا کہ میری طرف دیکھنا نہیں بھائی یہ تو مزاق ہو گیا اس کے ساتھ بہرے سے یہ کہنا دیکھو تم ہماری باتیں مت سننا وہ تو بے پہلے ہی بہرا ہے کسی سے یہ کہنا کہ ایسے مت کرو جبکہ اسے پہلے ہی مجبور کر دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے نہیں اسے چانسز ہیں ایسا کرنے اسی لیے کہا گیا ایسا مت کرو اختیار نہ ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں لہذا اختیار امتحان کا لازمی جزو ہے اگر اختیار نہیں ہے تو امتحان ایک نورا کشتی اس نے تو میں ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا لے یا بلوا کم تاکہ تم آزمائے کس میں آزمائے اختیار دیا تو آزمائش ہے نا اگر مالک خود کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے تو ملازم کا کیا وہ اس کی اکاؤنٹبلٹی کیا ہوگی اور اس کو حساب کتاب اس سے کیا لینا ہے تم بیٹھے ہوئے کاؤنٹر پہ بھائی حساب مالک نے دینا ہے یا ملازم نے دینا جو کاؤنٹر پہ بیٹھے گا اور اس کے اختیار ہوگا کہ تم پیسے وصول کر سکتے ہو حساب اسی سے شام کو لیا جائے گا حساب کرو بھائی کتنا بیچا کتنا بنا لیا بلو تاکہ وہ تمہیں آزمائے آزمائش وہاں ہوتی ہے جہاں اختیار ہوتا ہے جہاں اختیار سب ہو جائے گا آزمائش تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو امتحان نہ ہوا لہذا امتحان میں غلط کرنے کا اسی کو کہا گیا ہے ول قدر خیری و رہی اللہ تعالیٰ اچھا اور بھلا کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے ہم سمجھے نہیں اس بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جو بھی اچھا یا برا کرتا ہے وہ اللہ اس سے کروا رہا ول قدر خیری رہی و اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو شراب پی رہا ہے اس کو اللہ پہ لا اور جو در تحجر میں رول ہے اس کو اللہ رلا رہا ہے اس کا کردار ولن کا لکھا ہے اس کا کردار ہیرو کا لکھا ہے یہ اپنا کر رہا ہے وہ امداد والا کر رہا ہے لہذا اس کو بھی پیسے ملیں گے اس کو بھی پیسے ملیں گے زندگی نہ ہو گئی فلم ہو گئی کوئی قدر کس کو کہتے تقدیر کس کو توفیق کی بات ہوئی نا موافقہ توفیق موافقت کرنا اے اللہ میرا یہ ارادہ ہے اللہ انزلنی منظلم مبارک توفیق مانگی آپ آپ کے ارادے کی موافقت کرنا اس کا نام توفیق ہے اگر آپ نے ارادہ ہی کوئی نہیں کیا یا ارادہ برائی کا کیا تو رب اس کی موافقت کرے گا تو برائی کریں گے نا آپ تو سمے لگی کہ نہیں لگی آپ باس کے سامنے جو لکھ کے رکھیں گے وہ اپروو کرے گا چھٹی لکھ کے رکھیں گے چھٹی اپروو ہو جائے گی اس کے سائنوں کے ساتھ اور ریزائن لکھ کے رکھیں گے تو اس کے سائنوں کو ساتھ ریزائن اور ہوگا آپ کا جو آپ نے لکھ کے رکھا پروف وہی ہو ہوگا یہ بدلی ہو جائے گی کوئی چیز آپ گھر سے نکلے مسجد کے لیے نکلے رستے میں اگر موت بھی آ گئی اور آپ نے لکھ دیا آپ کو اجر ملے گا آپ کے ارادے تقدیر اسی کا نام ہے قدرت دینا قدرت دینا کس کی کھی رہی و شر نماز بھی پڑھ سکتے ہو شراب بھی پی سکتے ہو روزہ رکھ بھی سکتے ہو روزہ نہیں بھی رکھ سکتے یہ تقدیر ہے تقدیر کا مطلب ہے قدرت دینا نہ رکھنے کی بھی رکھنے کی بھی اب تم جو نیت کرو گے تمہارے حکم کے تابع ہیں وہ جتنے بھی چیزیں ہیں جب بے روزہ آدمی کھاتا پیتا ہے تو نہ میدا انکار کرتا ہے نہ زبان انکار کرتی ہے نہ دانت اس کو چبانے سے انکار کرتے ہیں وہ سارے اس کی موافقت کر یہ توفیق ہے یہ تقدیر لہلا تو قدر کو آپ انگلش میں ٹرانسلیشن میں جب پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہے نائٹ آف پاور تقدیر یہ قدر تقدیر ٹو گیو پاور ٹو ڈو دس اردیٹ یہ کرنے کی یا وہ کرنے کی طاقت دینا والقدر خیر رہی و رہی اچھا کرنے کی اور برا کرنے کی قدرت من اللہ تعالی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ امتحان کا لازما ہے جب تک اسٹوڈنٹ کو آپ غلط یا صحیح لکھنے کی اجازت نہیں دیں گے اختیار نہیں دیں گے تب تک امتحان ہو گئی نہیں ٹھیک ہے یہ اس کا لازما ہے یہ قدرت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے اگر قدرت نہ دی گئی ہوتی اور اللہ ہمیں اپنے ارادت القانیاں یونیورسل مل کے ذریعے متقی بنا دیتا تو سواب کوئی نہیں تھا فرشتوں سے بڑھ کر کوئی متقی ہے گنا کا تصور بھی نہیں ہے لا یا اللہ کبھی انہوں نے اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کر فالو نمایو مرون اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتے لا یس بالقول وہ بات میں بھی رب کی مسابقت نہیں کرتی کتنے نیک لیکن کہیں کہا گیا کہ ان کو اتنی جنت ملے گی اور ان کو قیامت کے دن شاباش ملے گی جزام بما یف علون کہا گیا نہیں کہا گیا سلام ان ابراہیم کہا گیا ہے سلام ان, ان کے بارے میں کہا گیا کیوں شاباش نہیں دی اس لیے کہ وہ یونیورسلی پابند ہیں وہ دوسری سوچ ہی نہیں سکتے ان کے اندر وہ ڈسک ہی نہیں وہ پروگرام ہی نہیں ہے ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں ہم کر سکتے تھے نہیں کیا اس لیے شاباش مل رہی فرشتے جنت میں جائیں گے لیکن آپ کے خادم کی حیثیت سے جائیں گے وہ جنتی ہیں نہیں جیسے جس جہاز میں شیخ صاحب جاتے ہیں اسی جہاز میں بہت سارے لوگ سوار ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی سوار ہوتا ہے کھانا پکانے والے بھی ساتھ سوار ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے خادم کی حیثیت سے ہوتے ہیں شیخ نہیں ہوتے فرشتے جنت میں ہوں گے لیکن جنت کے مکین نہیں ہوں گے سٹیزن نہیں ہوں گے وہ جنت کے مکین تم ہو گے وہ تمہارے کک ہوں گے وہ نوکر ہوں گے تمہارے وہ میں سلوٹ مارنے والے ہوں گے تو ولمخل باب سلام علیہم بے ما صبر محکمہ دار صاحب آپ نے بڑی محنت کی ولہ آپ نے بہت وہاں پہ مشکلیں برداشت کی اب آپ پر سلامتی سلامتی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یونیورسل ویل کے ذریعے پابند کر دیتا تو ہمیں اس کا سواب نہ ملتا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا شیر کو کہ وہ گاس نہیں کھائے وہ گاس نہیں کھائے گا یہ یونیورسلی اللہ تعالی نے اس کو بائی نیچر بائی سٹرکچر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ گاس نہ کھائے آپ ایک شیر کو کمرے میں بند کر دی اور گاس کے دس بنڈل ڈال دیجئے آپ کو ہفتے دس دن بعد وہ شیر مرا ہوا ملے گا اب آپ کہہ رہے یہ پاگل کا پتر ایسے مر کے دیکھو گاس کے بنڈل پڑے ہوئے تھے بندے مر جاتے خنزیر نہ کھاتے اچھا دوسری طرف گدے کو بھی متقی بنایا ہے گدھے کو یونیورسلی متقی بنایا گدھے کو یونیورسل ول کے ذریعے پابند کر دیا ہے آپ گوشت دس من رکھ دیجئے کمرے میں ایک گدہ اندر بند کر دیجئے آپ کو پانچ سات دس دن کے بعد گدا مرا ہوا ملے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے پورا کمرہ گوشت کا بھرا ہوا کھانا خراب بھوکھا مر گئے اس پر پابندی ہے یونیورسلی کہ وہ گاس کھائے گا گوشت نہیں کھائے مر جائے گا گوشت نہیں خ... پابند لہذا ثواب کوئی نہیں ہے اس کو ثواب وہی ہوتا ہے جہاں اختیار دیا جاتا اما شاہ کرن و اما کپور ٹھیک ہے اس کا اللہ تعالی نے ہمیں آیات ہیں اس کی فرمایا و من آیاتی منا مکم بل ون دیکھو اس کی آیات ہیں تمہارا رات اور دن کو سونا وب کو کمن فضل اور دن کو تمہارا اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا نوکری کرنا ایک بار یہ اللہ کی آیات میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ جو مناظر ہمیں دکھا رہا ہے ان کے اندر ان مناظر کی مثال موجود ہے جن پہ ایمان لانا کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا آپ کو پتا یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سیلز مین گھومتے پھرتے اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے اس میں وہ سیمپلز ہوتے ہیں جو دوائیاں بیچتے ہیں ہر چیز کے سیمپل گھومتے ہیں چاکلیٹ کے بھی ببل گم کے بھی اور وہ ان کو جا کے دیتے فارماسسٹوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے فری سیمپل ناٹ فار سیل اگر کسی کو وہ پسند آتا تو پھر اس کے مطابق آرڈر دے کر روح. یہ جو آیات ہیں وفلار دے آیا تو ما فلا تم سے روند. یہ جو آیات ہیں یہ سیمپل ہے اللہ تعالی اس طرح زندہ کرتا وا کازال تخراجون اور اس طرح وہ تم کو بھی نکالے گا جس طرح یہ تمہاری کھیتی نکالتا ہے یہ بھی زندگی اور موت کا ایک منظر ہے جو آپ کے سامنے ہر روز ہوتا ہے پھر فرمایا یہ جو تمہارا سونا اور جاگنا ہے اس میں زندگی اور موت کا کھیل ہے واہ اللہ جی تو ایک تو وہ وفات ہے نا جو ساٹھ ستر سال بعد آتی ہے بندے ایک وہ وفات ہے جو ہر بارہ گھنٹے کے بعد تم سوتے ہو اور پھر اٹھ جاتے ہو روح تمہارے اندر موجود ہوتی ہے لیکن حرکات الصلابہ من کا حراکت الختیاری اللہ تعالی نے تجھ سے اختیاری حرکات سلب کر لی و تارا کا حرکات الزراری اور استراری حرکات تیرے اندر چھوڑ دیے تو خارج بھی کر لیتا ہے تو کروٹ بھی بدل لیتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہیں تیری اختیاری نہیں، تجھے پتہ بھی نہیں چلتا تیری کروٹ فرمایا کلے بہم زات لمین مزات شیم ہم ان کو پلٹاتے رہتے تاکہ بیڈ سور نہ ہو جائے لاگا نہ لگ جائے یہ زندگی اور موت کا چکر ہے سو جاتے ہم ایک نیند کا عالم ہے ایک جاگ کا عالم ہے اور ایک موت کا عالم یہ تین ان کے الگ الگ قانون زندگی کا قانون الگ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو الگ قانون چل رہا ہوتا ہے. ہم کسی اور قانون کے پابند ہوتے ہیں جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم پر نیند کا قانون لاگو ہوتا ہے جاگنے والا قانون لاگو نہیں ہوتا لاگ آپ دیکھتے ہیں ہم نیند میں بغیر کانوں کے سنتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں ہم نیند میں بغیر زبان کے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈائلگ ہوتے ہیں۔ ہم نیند میں بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ بند ہوتی ہیں کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم بغیر پاؤں کے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے نیند چل رہے ہو بغیر ہاتھوں کے پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے پکڑ رہے ہو دوڑ رہے اور بہت کچھ کر رہے ہو یہ نیند کا قانون ہے اور نیند کے قانون میں ٹائم اینڈ سپیس کوئی نہیں ہم بڑے لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں مختصر کر کے بھی بیان کریں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. سائنس سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ طویل ترین جو خواب ہوتا ہے وہ سات سیکنڈ کا ہوتا خواب ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے دو کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میکسیمم سات سیکنڈ کا خواب ہوتا ہے اس سے لمبا خواب ہوتا ہی کوئی ٹریلر لیکن وہ سات سیکنڈ ہمارے لیے سات گھنٹے نہیں سات دن پاکستان گیا پھر فلاں تھا پھر فلاں بیٹھے پھر قربانی دی پھر یہ ہوا پھر فلاں آ گیا پھر وہاں سے لاہور چلے گئے سفر ہو رہے ہیں یہ عالم میں نیند ہے اس پہ نیند کے قوانین لاگو ہوتے ہیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا اور تیسرا عالم موت کا عالم جس طرح نیند والے کے ہاتھ پاؤں باندھ بھی دو منہ پہ پٹی بھی لگا دو تو بھی وہ بولتا رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ پکڑتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کے یہ آزاد تو اس میں شامل ہی نہیں ہے اسی طریقے سے مرے ہوئے کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں ہم اس سمجھے ہم نے دبا دیا مٹی میں ڈال دیا ہم نے جلا دیا لہٰذا بات ختم ہو گئی نہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ یس تب بنعمت من نت اللہ و فضل یا لہیتا قومی یا مونون بے ماغا فرالی ربی و من عنی مین المکرامین وہاں کیا کیا کھا پی رہا کیا کیا تھے اسے دکھائی جا رہی حضور فرماتے ہیں جعفر تیار کو اللہ تعالی نے دو پر اتا کیے جن سے وہ جنت میں ارد رہے اس لیے کہ دونوں بازو ان کے کاٹ دیے گئے تھے غزو موتم تو وہ جو عالم ہے وہ موت کا آلم اس کے بارے میں ہم کچھ جس طرح کسی کی نیند کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس نہیں کر سکتے حالانکہ ہم, ہم اس دور سے گزرتے اچھا ہوتا کیا ہمارے اندر نیند بھی موجود ہوتی ہے جاگ بھی موجود ہے جس طرح اس کائنات کے اندر رات بھی موجود ہے دن بھی موجود دونوں پیج کھلے ہوئے اللہ تعالی نیند کو مینیمائز کر دیتا ہے اور جاگ کو ایکٹو کر دیتا اور جاگ کو مینیمائز کر دیتا ہے نیند کو ایکٹو کر دیتا ٹھیک ہے سمجھ لگی کہ نہیں لگی کھلے ہوئے دونوں ہیں اور کومنٹری جو ہے وہ بال ٹو بال آ رہی ہے نیچے لیکن اسکرین پہ نہیں نیچے فٹ نوٹ پہ اس کو آپ دوبارہ کلک کریں آئیکن کو دوبارہ اسکرین پہ آ جائے اللہ جب مینیمائز کر دیتا ہماری جاگ کو اور نیند کو ڈسپلے کر دیتا ہے تو بچی جا کے اس کو دوبارہ ایکٹیو کر بچی جا کے لاتی ہے پاپا اور آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے بچی نے اس کو میکسیمائز کر دیا بچی لے آئی اس کو اسکرین پر کلک کر دیا. فون آ جاتا ہے بیل آ جاتی آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جس دن یہ منیمائز کرنے کی بجائے رب نے کلوز کر دیا نا اس دن بچی نہیں بچی کی ماں بھی جن جوڑتی رہے تو, تو انہیں نہیں اٹھتی اب بھی صرف اللہ منیمائز کر رہا ہے واہ وہ اللہ سے رات کو وہ منیمائز کر دیتا ہے تم جیتے ہوئے بھی نہیں جیتے سب کچھ معطل ہو جاتا ہے جس طرح مردے کا ہوتا سانس چل رہی ہوتی ہے مگر تیری مرضی سانس پہ نہیں چل رہی ہوتی اس کی مرضی چل رہی ہوتی وہ سانس تیری مرضی سے نہیں آ رہی ہوتی پر تو بدل رہا ہوتا ہے نیند میں لیکن تو اپنی مرضی سے نہیں بدل رہا ہوتا وہ نقل ومزاد المین وزات شمال کوئی اور تمہیں پلٹا رہا ہے لیکن جس دن اس نے یہ براسری بند کر دیا اس دن کسی کے اٹھائے سے نہیں اٹھے اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ مینیمائز کرتی دیا راضا فرمایا یہ موت کی بہن ہے دادا ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علام ہمیں بتائیے کیا کہتے ہیں اللہ عملہ بے اس میں کام تو اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں I'm going to die بے اس میں کام تو وہ اور اٹھوں گا اگر تو چاہے اور جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمد للہ اللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا باد ما ماتا اس کے بعد کے اس نے مجھے مار دیا ہوا تھا میں اپنے اختیار سے نہیں اٹھا کسی کے کان کے ساتھ کوئی بٹن نہیں لگا ہوا کہ وہ اس کو دبا کے تو آن کر لے پھر اٹھ جائے اور آف کر دے تو سو جائے یہ سہولت حاصل نہیں یہ اس کے اختیار میں اور اس کو انسان کے اختیار میں اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ بھی اللہ کی یونیورسل ول ہے لہٰذا سے فرار کوئی نہیں اس سے فرار, فرار کوئی نہیں یعنی قانون کی دو قسمیں اور ان کی آگے شاخوں کے چار قسمیں ہو جاتی ایک وہ قانون جو نہ تو چینج ہو سکتا ہے نہ وایلیٹ ہو سکتا ہے ان چینجیبل انوائلیبل ایک قسم ہو گئی دوسری چینجیبل وائلیبل آگے اس کی جب شاخیں ہوئی تو وہ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے وائلیٹ کر سکتے نیند آئی ہوئی ہے ہم چاک پی کے جناب والی کو دو چار گھنٹے کے لیے اس کو وایلیٹ کر سکتے لیکن چینج نہیں کر سکتے کہ مجھے نیند آئے ہی نہ کوئی آپریشن کروا میں پیسے دے گئے کسی ڈاکٹر سے کہ مجھے نیند ہی نہ آئے یہ چینج نہیں ہو سکتا وایولیٹ ہو سکتا ہے اور وہ وہ ہیں اس پہ پھر انشاء اللہ بیسٹ کریں گے تو دو ارادے ہو گئے اللہ کی یہ جو نیند ہے یہ اس ارادے میں شامل ہے اور اسے ہمارے ہاتھ میں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم لالچ میں اس کو دباتے رہیں گے جیسے بعض بندے یہ نہیں دیکھتے کہ گاڑی کی وہ سوئی جو ہے گرمی والی وہ کہاں پہنچی اور کلی دبا کے رکھتے جب انجن سیز ہو جاتا تو پتہ چلتا کہیں تم سیز نہ کر دو اس کے لی تب لو جم اس نے تمہارا انجن ٹھنڈا کرنے کے لیے آٹومیٹک سسٹم اس لیے رکھا ہے تاکہ تم اس عمر کو پہنچو جو رب نے لکھی ہوئی ہے اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو تم تو جوانی نہیں برباد کر لیتے لوگ وہ تو خفیہ امراض کے ماہرین ہوتے ہیں تمہارے ہاتھ میں اگر دے دیے تم تو پہلے ہی برباد کر کے رکھو گے تم چاہو گے چوبیس گھنٹے کام کرو اوور ٹائم اوور ٹائم اوور ٹائم پابند کر دیا نہیں اگر تم اٹتالیس گھنٹے نہیں سو گے تو پاگل ہو جاؤ گے پھر جہاں تم ہو وہیں گر جاؤ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہو سوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہو تو یہ نیند واہ کاہر فوقا عباد وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے غالب ہے اور یہ نیند اس کے غلبے کی نشانی ہے بعض جگہوں پہ اس نے غلبہ رکھا ہے تاکہ وہ اپنا وجود ثابت کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کیا کوئی نہ کوئی تو ہستی ہے جو درمیان میں انٹرسپٹ کرتی ہے اور میرے ارادے کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتی اور نہیں ہوتا جو کام میں کرنے چلتا ہوں سب کچھ موافق ہوتا ہے لیکن کوئی درمیان میں آ کے کٹ کر دیتا ہے اور میرا ارادہ میرا ارادہ ہی رہتا ہے حسرت بن جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا وہ جو میں نے آج کیا تھا کہ ارادہ کرنا تو ہمارے بس میں ہے لیکن بہت سارے ارادے وہ ہیں جن کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ دوسری طرف اس کا بنایا وہ قانون نہ ٹوٹے مثلاً کوئی آدمی مجھے قتل کرنا چاہتا میری عمر اللہ نے لکھی ہوئی ساٹھ سال وہ صاحب چالیس سال کے بعد بندوق اٹھا کے مجھے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں چوری لے لیتے کچھ لے لیتے تو اب یا تو ان کا ارادہ غالب آئے گا یا میرے رب کا ارادہ غالب آئے گا جس نے ساٹھ سال لکھے جس نے ٹائم مقرر کیا ہے کہ امتحان کے لیے ہم نے اس کو ساٹھ سال دینے ادھر وہ کہتا نہیں میں نے چالیس سال کے بعد اس کو مکانا ہے ختم کرنا ہے قتل کرنا ہے ارادہ دونوں کا ٹکرا گیا کہ نہیں ٹکرا گیا یہاں پہ اللہ کا ارادہ غالب آئے گا نہیں یا میں اس جگہ سے ہٹ جاؤں گا یا وہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا کوئی اور بات ہو جائے گی لیکن ان کا ارادہ رب کے ارادے پر غالب نہیں آ سکتا میری عمر جو رب نے لکھی ہے وہ ہر حال میں پوری ہے. یہ وہ ہیں کوئی آدمی آپ کی نوکری کے پیچھے پڑا ہو یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کے چکر میں ہوتی ہے ہر بندہ دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا ارادے لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی چاہتا ہے مجھے حکومت مل جائے اس کے لیے مول لیتا ہے مر خان صاحب بھی باغ ہیں میدان میں ان کی بھی حسرت ہے ایک ابھی کچھ باقی ہے اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی ہیں ان کی کیا حسرتیں اگر ہر آدمی اپنے ارادے کو پورا کر لے تو میرے خیال میں بہت کم لوگ زندہ رہے ہیں اور بہت کم لوگ اپنی سیٹوں پر رہے ہیں۔ اللہ نے نظام چلانا ہے جس نے نیت کی ہے اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آمنے سامنے تلوار لے کر آ جائیں قلعہ ما فنار وہ دونوں جہنمی ہیں کہا گیا اللہ کے رسول وہ جس نے قتل کیا اس کی تو سمجھ لگتی اس نے مسلمان کو مارا لیکن وہ جو مر گیا ہے مختول ہے اس کا کیا قصور ہے آپ نے فرمایا ارادہ تو اس نے بھی مسلمان کو قتل کرنے کا کیا تھا داؤ اس کا چل گیا ان ملا مالو بن نیاد. اس کا اجر محفوظ ٹرائی اس نے بھی کی تھی داؤ اس کا چل گیا راجا دا دونوں آگ میں جائیں تو ارادوں کا سواب بندوں کو ملے گا لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندے کی حسرت پوری ہو جائے کسی کو کچھ بھی یہاں حسبے آر نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے ہم کو تو نہ ملے ہر بندے کی حسرت ہے میں کہتا نا وہ ہندوستان وہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل تھا بنگلہ دیش میں شامل تھا برما بھی شامل تھا اتنا بڑا علاقہ ہو جسے ہم برے صغیر کہتے ہیں وہ اصل میں برے عظیم ہیں. اس کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو اس لیے مارا گیا کہ جوتا پہنا کے لیے اس وقت ملازم کوئی موجود نہیں تھا کوئی باندی کوئی لونڈی نہیں تھی جو جوتا پہنا جوتا صاحب کو نہیں پہنایا جا سکا صاحب پکڑے گئے اور شہید کر دیے کہ انگریزوں کے ہاتھوں مرے ہم شہید کر دے لیکن باقی فرار اس لیے نہیں ہو سکے کہ جوتا پہنا والا کوئی نہیں تھا بادشاہ ہیں ہندوستان بھر کے حسرتیں ان کی بھی پوری نہیں ہوئی بھائی وہ بھی کہتے ہیں حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آر میں کٹ گئے بھی آر ہے دو آر میں کٹ گئے تو انتظار میں تو حسرتے حسرتیں کیا ہیں حسرتیں لاشیں ہیں ہمارے ارادوں کی وہ ارادے جو ہم نے کیے تھے پورے نہیں ہوئے تو وہ کیا بن جاتے ہیں ڈیڈ باڈی وہ حسرت وہ لاشہ ہے کسی کی تمناؤں وہ کہہ اللہ جانے قبر ہے کس اللہ جانے قبر ہے کس نام کی ارمان رو رہے ہیں سرحانے مزار کی تو جو ارادہ کرتا ہے ارادہ کرنا اس کے بس میں ہے لیکن وہ جو اللہ کی یونیورسل ویل ہے ہماری عمریں یونیورسل ویل کے تابے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر وہ پوری ہونی ہے ماں کانس ان تم اللہ بے ازن اللہ کتاب اجلا اجل لکھی ہوئی ہے فرمایا ہم سوتے سے تمہیں اس لیے اٹھاتے ہیں جماعہ یا بڑا تو کم تاکہ وہ جو اجل و مسمہ جس اجل کا نام رکھ دیا گیا ہے ہمارے مرنے کی تاریخ رکھی ہوئی اللہ نے اجلوم مسمہ اسم کہتے ہیں اسم کہتے ہیں نام کو مسمہ وہ ہوتا ہے جو جس کا نام رکھا گیا ہو اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس میں با مسمہ ہے یعنی واقع تن وہی ہے جو اس کا نام رکھا گیا مثلا کسی کا نام جو ہے وہ چاند بادشاہ رکھ دیا گیا اور وہ خوبصورت ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس میں بامسما ہے کوئی آدمی جودو سخا والا ہے سخی ہے تو نام اس کا کسی نے سخی خان رکھ دیا تو کہا جائے گا کہ یہ اس میں با مسما ہے تو آ جم نام رکھا گیا ہے بروز بدھ بروز جمعرات بروز جمع اتنی تاریخ کو مہینے کا نام جگہ کا نام اس جگہ اس بندے نے مرنا یہ ہے اجل مسمہ تاکہ تم پہنچو اس اجل کو جس کا نام رکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ارادے لوگ کرتے ہیں جو ارادہ اللہ کے ارادے سے ٹکراتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا اب ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نماز نہ پڑھے یہ بات اللہ نے واضح کر دی وَإن تقفر فَإنَّ اللہ لَا يَرْضَ لِعْبَادِ <الْكُفر> اللہ تعالی اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں طے بات اللہ کفر پر راضی نہیں لیکن کفر کا اس نے اختیار دیا ہے اس لیے کہ یہ اختیار امتحان کا لازمی جزو ہے ایک اصول ہے کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا غلط لکھے لیکن غلط یا صحیح لکھنے کا اختیار جو اسٹوڈینٹ کو دیا جاتا ہے ایگزامنیشن ہال کے اندر وہ امتحان کا لازما ہے پرنسپل بھی اپنے بیٹے کو اس وقت نہیں روک سکتا کہ غلط مت لکھو اختیار یا کلاس ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہی اس وقت ممتہین تھے تم نے مارا کیوں نہیں اس کو اگر یہ غلط لکھ رہا تھا تو اگر اس وقت مارو گے تو امتحان ختم ہو جائے گا جھوٹ بولے بندہ زبان پہ چھالا نکل آئے تو بندے کا تو باپ بھی جھوٹ نہیں بولے گا یعنی ہم جب کوئی ایسی خوراک کھائیں جس کے نتیجے میں ہمارے زبان پہ چھالے نکل آتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نا اور ریش ہو جاتا ہے تو ہم کبھی بھی وہ نہیں کھاتے یار اس سے مجھے الرجی کھاتا ہوں تو وہ دانے نکل آتے ہیں تو آدمی کہ یار جھوٹ سے مجھے الرجی ہے میں جب بولتا ہوں تو دانے نکل آتے لادا نہیں بولوں سامری صاحب جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی تھی کہ جب کوئی آدمی ان کو مس کرتا تھا اس کو ایک سو چار کا بخار ہو جاتا تھا اب جب وہ دور سے بندہ دیکھتا تھا تو واسطے ڈالنا شروع کر دیتا تھا لام میں ساس اور بھائی مجھے ٹچ نہیں کرنا اسے پتا تھا یہ ٹچ کرے گا تو بخار چڑھ جائے گا یہ تو چلا جائے گا اور میں پیچھے لمبا پڑ جاؤں انٹکول اللہ سا ساری زندگی تیری سزا یہ ہے کہ تو تعرے مارتا پھرے گا مجھے ہاتھ نہیں لگانا مجھے ہاتھ نہیں لگانا لہذا ہندوؤں میں شودروں کو باقاعدہ یہ حکم تھا کہ وہ یہ کہیں کہ لوگوں میں شودر مجھے ہاتھ نہیں لگا انٹا چیپل جسے کہتے ہیں. یہ جو دلت ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے جسے آپ شودر کہتے ہیں شدر کا مطلب ہے انٹچیبل اور ذمہ داری اس کی ہوتی تھی کسی زمانے میں یہ تھا کہ وہ گلے میں ڈھول ڈال کے رکھتا تھا اور وہ بجاتا تھا تاکہ پتہ چل رہا کہ میں آگے گئے اور لوگ میرے سائے سے ہٹ جائیں کسی برہمن پہ میرا سایہ نہ پڑے اور اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے ان کی مذہبی کتاب جو تھی تو وہ بند کر دے اس لئے کہ اگر کتاب کے وہ الفاظ جو براہموں کو یاد تھے وہ شو کے کان میں پڑھ دیں تو اس کے کان میں وہ پگلا ہوا شیشا ڈالتے تھے گرم تیل ڈالتے تھے سنا کیوں تھا وہ بچارا ڈھول ڈال کے رکھتا تھا تاکہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ بند کر دے اور میرے سائے سے بچ جائے یہ اصل میں وہ سامری وہ گائے کی پوجا کرنے والا خدا بنانے والا یہ بھی گائے کی پوجا کرنے والے اس کا پیشاب پشو پینے والے اور یہ وہی چیز ہے انٹچیبل لامساس مجھے مت چو اگر ایسا ہوتا تو بندہ شور مچاتا ہو بھائی جھوٹ میں نہیں بول سکتا مجھے بخار چڑھ جاتا ہے یہ ہے وہ معاملہ جو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا کوئی اختیار دیا ہے تو پوچھتا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لائے مالحکم لا تو مینو اگر ہم ایمان نہ لا سکتے تو اللہ کا یہ سوال کرنا ہمارے ساتھ زیادتی تھی تو نے خود لکھا ہم ایمان نہیں لائیں گے پھر اب تو خود کہہ رہا ہم تیرے ارادے سے کیسے ٹکرا سکتے تھے تو لا سکتا تھا لیکن تو لایا نہیں تیرے پاس ذرائع سارے تھے تو نے استعمال نہیں کی واہ خرداوان الحمدللہ